السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ محمد اللہ ونحد وبا واسطیہ کا درس آپ کے سامنے مسلسل اتوار کے دن ہو رہا ہے آج عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہم پڑھیں گے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات اس مسئلے کے حوالے سے ذکر کی تھی تو وہاں یہ مسئلہ گزر چکا ہے اور آج سلیم رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی اس بات کے لیے جو حدیث پیش کی ہے یہاں پر ایک حدیث پیش کی ہے حالانکہ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر صلب صالحین کا اجماع ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور حدیثوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے بلکہ پچاس سے زیادہ صحابہ کرام نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے تعلق سے حدیثوں کو بیان کیا ہے یعنی متواتر ہے اور اس پر صلب صالحین کا اجماع بھی ہے کون سا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن اور اس پر تمام صلب صالحین کا اور تمام لوگوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اس مسئلے میں جو اہل بدعات ہیں انہوں نے صلب صالحین کی مخالفت کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا جہمیہ معتزلہ اس طریقے سے خوارج اور روافظ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا جامعہ اور معتزلہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ ان لوگوں کے عقائد ختم ہو گئے ہیں جامعہ اور معتزلہ کے جو عقائد ہیں وہ سارے عقائد روافظ اور معتزلہ دونوں جماعتوں کے اندر پائے جاتے ہیں جامعہ اور معتزلہ یہ فرقہ ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار کیا صفات کا انکار کیا قرآن ان کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ قرآن مخلوق ہے اس طریقے سے اور بہت ساری گمراہیاں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو یہ جہمیہ اور موتزلہ اگرچہ اسلام سے آج کے دور میں کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن ان کے سارے عقیدے خوارج اور روافظ کی ہاں پائے جاتے ہیں اب اسی عقیدے کی بات لے لیجئے جہمیہ اور معتضلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا وہی عقیدہ خوارج کا بھی ہے اور کا بھی ہے جہمیہ اور معتضلہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے خوارج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے جہمیہ اور معتضلہ کے ہاں یہ ہے کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا خوارج اور روافض کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے تو یہ جہمیہ اور معتضلہ اگرچہ اسلام سے فرقے نہیں ہیں لیکن ان کے جو بھی عقائد تھے ان دونوں جماعتوں نے ان کے سارے عقائد کو لے لیا ہے اور ان کے سارے عقائد ان دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو خوارج اور روافظ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا وہ لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ ابا کی لن ترانی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ ابنٰ کی لن ترانی تو مجھے کی ہرگز, ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب انکار کر دیا دیکھنے کا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا حالانکہ ان کا کہنا سراسر باتر ہے اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے اور حضرت موس علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے دیدار کے تعلق سے بات کہی تھی تو اللہ رب اللہ کے لنطرانی یعنی دنیا میں تم میرا دیدار نہیں کر سکتے قیامت میں اس کی نفی نہیں کی گئی ہے اس لیے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے بہت سارے اہل ایمان جو مومنین ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے وجو ہوئی عمدین نا دورا البیہ بہت سارے چہرے تر تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اور الزینہ حسن حسنا وضیادہ کہ جن لوگوں نے نیکیاں کیے ہیں ان کے لیے اللہ رب العامن کی طرف سے حسنہ ہے جنت ہے اور مزید بھی ہے ہمار نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ مزید سمراد اللہ تعالی کا دیدار ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے کچھ چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو کہیں گے اب اور کیا چاہیے اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے اب اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اب اور کیا چاہیے تو اللہ رب اپنا دیدار کرائے گا اور یہ سب سے بڑی بڑا فضل ہوگا اللہ حرب کا تو جو آیت کریمہ احل ترانی جس میں اللہ نے فرمایا مو علیہ السلام سے کا تعلق دنیا سے ہے اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہمارے نبی نے بھی میرا میں اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا نور دیکھا تھا اور اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا تھا لہذا ان کا کہنا سراسر باطل ہے اور بہت ساری حدیث پچاس صحاب کرام سے حدیثیں مروی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اس لیے متوطر ہے یہ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کا دیدار نہیں کریں گے وہ کافر ہو جائے گا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سماۃ ولزیہ علیہ جمہور صلف انمن جہ دروۃ اللّہ ملقیامت فقط کفر جس نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت کا دیدار کا انکار کر دیا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں اور اس پر اجمان ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت سلف کی ہاں ثابت ہے من انکرہ فقت کفر جو اس کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا یا راہو نیوم القیام اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اہل امام قیامت کے دن بے اجماعل جماع اہل سنت الجماعت صلب صالحین جو ہیں ان کا اس مسئلے پر اجماع ہے ایسے ہی اور علماء بیان کیا ہے شیخ ربی نہ متخلی حافظ اللہ بہت مشہور عالم دین ہیں اہل بداد کے خلاف ننگی تلوار ہیں انہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کو بیان کیا کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو بھی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے سنی گویا کی قرآن کا انکار کر دیا نبی کی تقزیب کی اجماع کا انکار کر دیا اس پر تمام صحابہ کا سلب صالحین کا چاروں اماموں کا اس بات پر اجماع ہے تمام ام کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن علی ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جو خوارج ہیں اور روافظ ان کے یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ انسان دل سے اللہ کا دیدار کرے گا دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ان کے دل میں آئیں گی اس طریقے سے ہوگا لیکن آنکھوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا تو ان کا قول کیا ہے سراسر باطل ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اجماع امت کے بھی خلاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تکزیب ہے اس لیے ان کا قول سراسر باطل ہے عشاعرہ اور معترودیہ یہ بھی ایک فرقہ ہے یہ لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی لیکن رویت کا معنی کچھ اور لیتے ہیں کہتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی آنکھوں سے رویت کو بھی قائل نہیں ہے حالانکہ امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافئی امام مالک امام برہمبل اور جو امہ گزرے سب کا عقیدہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن یہ لوگ چونکہ اپنے اماموں کے عقیدے پر نہیں ہیں اس لیے وہ امام کے عقیدے کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں رویت تو ہوگی لیکن دل سے ہوگی آنکھوں سے نہیں ہوگا آنکھوں سے انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرے گا ان کا کہنا کیا ہے باطل ہے کیوں اس لئے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے رویت کا غلط معنیٰ یہ رویت کے معنیٰ دیکھنا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھا جائے گا جی اللہ رائے کے اندرون وہ لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کلّرمََ اور ربید اللہ حاجبون بہت سارے ایسے کفار جو ہوں گے وہ سب رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار محروم ہوں گے تو علیہ ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن صوفیہ ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں ان کا بھی قول کیا ہے دنیا کے تعلق سے باطل ہے کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخار المسلم کی روایت ہے نبی نے دجال کا ذکر کیا اور کیا کہا ہے؟ اے لمو اندوت کوئی بھی تم میں سے یا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا دنیا میں نہیں ہو سکتا امان نبی کی صاف حدیث ہے اور جو دعویٰ کرے کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا وہ دجال ہے امان نبی نے ایسے دجالوں سے امت کو ڈلایا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے کوئی نہیں کر سکتا ہست موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا تو اللہ رب کی تجلی ظاہر ہوئی اور موسار اسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ہماری آنکھوں میں دنیا کی جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں میں وہ دم نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں قیامت کا منظر الگ ہوگا قیامت کے حالات الگ ہیں اس کی کیفیتیں الگ ہیں اس لیے قیامت کے دن ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت اللہ دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان دیدار کریں گے قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے کوئی ترجمان نہیں ہوگا سب اکیلے حساب دیں گے حالانکہ دنیا میں ہر انسان ہر زبان نہیں جانتا ہے لیکن قیامت کا معاملہ الگ ہے تو قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا امام تیمیہ فرماتے ہیں اس تعلق سے اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کل من انب بہ بے آئین ہے قبل الموت جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کی اس نے مرنے سے پہلے اپنی دونوں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے فتح اباہ اس کا دعوی باطل ہے بے اہل سنت الجم اہل سنت الجماعت یعنی سلف ص پر اس کا اتفاق ہے کہ اس کا یہ قول باطل ہے لنحم اتفاق و اس لیے کہ تمام اہل سنت الجماعت کا, کا تمام سلف صالحین کا تمام صلف کا اس بات پر اجماع ہے اللہ دم علم لا یربہ بےآین بےآین رس ہی قبحت يموت اس پر اہل سنت الجماعت کا تمام سلف صالحین کا اجمہ ہے کہ جب تک انسان مر نہیں جائے گا اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی سے دعویٰ کرتا ہے تو باتیں بہت سارے صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں جو حد الوجود کے عائد ہیں صوفیہ کہ انبیاء تو سمندر کے ساحل کھڑے رہ گئے اور ہم نے سمندر کے اندر غوطہ کی اس طریقے سے کی تنقیش کی انہوں نے اللہ ہو, اللہ ہو کے نعرے لگاتے بہت سارے صوفیہ نماز نہیں پڑھتے بہت سارے صوفیہ کہتے کہ ہم جو ہے مکے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں مدینہ میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سب صوفیہ لوگ ہیں بے بنیاد بات ہے یہ سب یہ سب کیا غلط ہے مکہ مدینہ ہمارے ملک میں نمازوں کے اوقات مختلف ہیں جی ہاں کیا ہیں مختلف ہیں ایک شیخ محمد امام جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے یہ افریقہ کہتے سعودی عرب کے اندر آئے پہلے صوفی تھے کٹر صوفی تو یہاں ان کے دور میں جو مفتی تھے شیخ محمد ببراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے وہ بھی عالم تھے شیخ امسمین کے استاد شیخ محمد ببراہیم اور شیخ نباز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا شیخ ہمان جامی نے کیا واقعہ بیان کیا کہ کی وہ صوفی تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو صوفی لوگ ہیں جن کو ہم نے بیعت کر رکھا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے ملک میں افریقہ میں تو شیخ بہت ہنسے شیخ محمد بن عائم رحمتہ اللہ علیہ بہت زیادہ ہنسے ان کی بات پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ افریقی ہو واقعی افریقی ہو تم لوگ تم لوگوں کے پاس عقل کی کمی ہے مکہ میں اور افریقہ میں نماز کا وقت الگ الگ ہے تو کیسے جو ہے جو مکہ میں نماز ہوتی تو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لوگ ہیں صوفیہ جو ہے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم مکے میں نماز پڑھتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ یہ سب کرامت ہوتی ہے یہ سب دجال لوگ ہیں سب جھوٹے لوگ ہیں اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے تو مدینہ میں نہیں رہتے تھے مدینہ میں رہتے مکے میں نہیں رہتے تھے یہ نہیں تھا کہ آپ نے حج نہیں کیا تو مکے میں سب لوگوں نے آپ کو دیکھا جیسے ہمارے یہاں لوگ بہت سارے صوفیاں ان کی کتابیں پڑھیں گے تو ملے گئے ساری باتیں کہ جو ہے وہ فلاں پیر صاحب ہر جگہ نظر آئے کہاں مکے کے اندر نظر آئے طواف کرتے ہوئے نظر آئے صحیح کرتے ہوئے نظر آئے ہر جگہ نظر آئے وہ تو یہ جب جو عقیدہ اس طریقے سے رکھے دعویٰ کرے وہ سب جو ہے دا جال قسم کے لوگ ہیں دا حقیقت میں ایسے لوگوں کے دام فریب میں انسان کو آنا چاہیے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مجمع علیہ عقیدہ ہے اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے سلب سعلیم کا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس کے تعلق سے مصن اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو حدیث پیش کی وہ خالی مسلم کی حدیث ہے ایک ہی حدیث انہوں نے پیش کی ہے ورنہ پچاس صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں قیامت کے دن دیدار کے تعلق سے بہت اہم مسئلہ ہے جی بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ حدیث کا جری عبد اللہ البلی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کنہدنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے فرناد الراقمرۃ البدر تو ماں نبی نے چودہویں چاند کو کے دن یا چودہویں چاند کی رات چاند کو دیکھا جب چودہویں کا چاند ہوتا ہے تو بہت واضح ہوتا نا ہر انسان دیکھتا ہے اس کے اندر کسی بھی انسان کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو بہت انسان تکلیف سے دیکھتا ہے غور سے دیکھتا ہے کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو چودھویں کا چاند تھا چودہویں مانبی نے چاند کو دیکھا اور کیا فرمایا کما ترو نل البدر تم سب اپنے رب کا دیدار کرو گے دیکھو گے کما ترو نل قمر بدر جیسے رات کو تم چاند کا دیدار کرتے ہو اس طرح کے سے مانبی نے فرمایا لات ادام فی رویت ہی اللہ تعالی کے دیدار میں تمہیں کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی اجتحام نہیں ہوگا کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی لاتامون میں تین روایتیں ہیں یا تین طرح کے لوگوں نے پڑھا ہے لا تو لا تمام لا تدام اور تینوں کا معنی یہی ہے کم و بیش ہی ہے کہ اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی اس طریقے سے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ سب نہیں کرنا پڑے گا سب اللہ کا کریں گے چھوٹے بڑے سب دیکھیے دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر بھیڑ ہو جاتی ہے تو پیچھے کے جو لوگ ہوتے نہیں دیکھ پاتے یا انسان کیا کرتا ہے کود کود کر کے دیکھتا ہے یا کسی اونچائی پر چڑھ کر کے دیکھتا ہے ہے نا دنیا کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے میں جس سال یہاں سعودی عرب میں تو پہلے ایک دائی تھے شیخ نعیم صاحب میں سے کو وہ تو آمند آپ جانتے ہیں شیخ نعیم صاحب تھے پاکستان کے تھے وہ وہ بحیرہ میں کام کرتے تھے بیس میں ہمارے اسماعیل بھائی جانتے آج نہیں آئے سے پہلے آئے تھے اسماعیل یوسو صاحب وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ جب سے داوا سینٹر قائم ہوا ہے تب سے وہ متعمن ہیں یہاں پر الحمد وہ جانتے ہیں تو ان کو ایک بریوی نے قتل کر دیا تھا شیخ نعیم صاحب کو قتل کر دیا تھا تو کئی سالوں کے بعد جب قصاص کا وقت آیا تو ہی جو سونی نہیں ہے سونی جامع کبیر وہاں پر قساس تھا تو ہم لوگ گئے تو وہاں جو ہے یہ مسجد ابھی نہیں بنی ہے پہلے پرانی مسجد تھی تو اس کی سیڑھیوں پر اور وہ جو دروازہ لگا ہوا تھا اس میں جو ہے جگہ تھی دروازے کے اندر تو اس پر چڑھ کر کے ہم نے دیکھا تھا جب اس آدمی کو قتل کر رہے تھے میں کیونکہ بہت زیادہ بھیڑ تھی دور سے نظر نہیں آ رہا تھا تو جب انسان کوئی واقعہ ہوتا دنیا کے اندر زیادہ بھیڑ ہو جاتی تو انسان نہیں دیکھ پاتا پیچھے کے لوگ اوپر چڑھتا انسان کود کود کر کے دیکھتا ہے تکلیف ہوتی تنگی ہوتی اس کو تو یہ سب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہر سخت چھوٹا بڑا سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کسی طرح کی کوئی تنگی کوئی تکلیف انسان کو نہیں ہوگی جیسے انسان چودھویں چاند کو دیکھتا ہے اور کوئی تکلیف اور کوئی تنگی نہیں ہوتی اس کو ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہاں جو مشابہت تشبیح دی گئی ہے وہ رویہ سے دی گئی ہے جو دیکھا جائے گا جزات کو سے سے مسابیت نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی مسابیت چاند سے نوز ملا نہیں ہے۔ یہ رویت کی مسابیت ہے جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہے اللہ تعالی کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کی مش... تصویر نہیں بیان کی جا سکتی جی ہاں صوفیہ نے ہی کہا نا کیا کہ یہ جو ہے اس سے غلط مانا بیان کیا انہوں نے اس لیے یہاں پر جو نبی نے بیان کیا اور جو مقصد ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ دیدار رویت رویت میں کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی اور یہاں اللہ تعالیٰ کی تصویر نہ باللہ بلّا سے نہیں دی گئی ہے بلکہ جو انسان دیکھے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اس دیدار کی مثال اور تصویر دی گئی ہے کہ دیدار جو ہوگا اس میں کوئی تنگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی جیسے چودہویں کا چاند تم دیکھتے ہو اور ہر انسان دیکھ لیتا اسے ہی قیامت کے دن سب کے سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کوئی تنگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر نابینا وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے ہاں وہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ صاحب کی خامیوں کو دور کر دے گا جنت میں جو داخل ہوں گے کوئی لنگڑا نہیں ہوگا جنت میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی دنیا میں لنگڑا ہے لولا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ایک دم مکمل ہاتھ پاؤں سب ہوں گے اگر کوئی اندھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں اس کو دے, دے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اس کو آنکھ دے گا دنیا کے اندر اگر چیب وہ اندھا ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ صاحب کو جو ہے جو عام اللہ کی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ سب کو ساری قوتیں اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دل دے دے گا ٹھیک ہے تو سب دیکھے گا اللہ کا دیدار کریں جو بھی جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اللہ کے سلفات تو اللہ تون فی رویت ہی تم اس کی رویت میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی کوئی تکلیف تمہیں نہیں ہوگی ہے نا فعین فین اللہ تغلب اللہ صلا قبلا طلوشم سِ وسلاطن قبل غرو بے فلو اگر تمہارے بس کے اندر ہو کہ دو نمازیں کبھی نہ چھوڑنا ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز تم ایسا کرو اب ایسا نہیں کی اور باقی نمازوں کے چھوڑنے کی بات ہو رہی ساری نمازیں فرض ہیں رک نہیں ہے لیکن ان دو نمازوں کی زیادہ اہمیت ہے کس کی فجر کی اور عصر اور کی نماز کی اللہ نے اصل کے کی بارے میں کیا فرمایا حافظ اللہ صلاحت و صلاط الوسٰ و قوم اللہ قانطین ہر نماز کی پابندی کرو صلات وسطیٰ کی درمیان وائی نماز درمیائے و نماز کون سی ہے صلات عصر کی نماز ہے ہمارے جی نے خود فرمایا غزو خندک کے موقع پر جب نماز آپ کی رہ گئی تو آپ نے کہا کہ شغلون عن صلات الوسیٰ ان لوگوں نے ہمیں صلات وسطیٰ سے عصر کی نماز سے مشغول کر دیا تو صلات وسطیٰ سے آپ نے کیا مراد لیا صلات اثر اور اس پر اتفاق ہے کہ صلاح وسطی سے مراد اثر کی نماز مراد جیسا کہیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے غلط اس بات کو ذکر کیا ہے تو فجر کی نماز اور اثر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سیم وسلم کی روایت ہے صلی القبلہ طلوع شم سے وہ قبلہ غروب ہے وہ آدمی جہانہ میں داخل نہیں ہوگا جس نے عصر صورت علوع ہونے سے پہلے باری نماز پڑھی یعنی فجر کی وہ قبل غروب یا اور سورج کے غروب ہونے والی سے پہلے والی نماز پڑھی ہے سر کی نماز وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا لیکن کون شخص جو صحیح عقیدے والا ہوگا ورنہ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جائیں گے جی ہاں نماز پڑھنے والے بھی جانم کہنے جائیں گے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا سرف صارن کے عقیدے پر نہیں ہوگا تو عقیدے خالص نہیں ہوگی شرک سے دور نہیں ہوگا وہ اتباع سنت اس کی آ نہیں ہوگی وہ بھی جہنم کہنے جائے گا اگرچہ نماز پڑھنے والا ہے. اسلام کو ایک حدیث نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک حدیث میں آ گیا مغرب اور اثر کی پابندی کر لو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے ایسا نہیں ہے اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے نہ قرآن کی ایک عائد کا نام ہے ساری حدیثوں کا نام اسلام ہے پورے قرآن کا نام اسلام ہے اس لیے ایک حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا ہے یہ جو اہل باطل ہیں اہل جو شعبیاات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان لوگوں کی رویشی ہے کہ ایک حدیث لے کر کے اڑ جائیں گے کہیں گے دیکھو خلاص ان دو نمازوں کی پابندی کر لو جنت کے اندر چلے جاؤ گے چاہے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو اللہ کے سر نے فرمایا ہے نا ٹھیک ہے اللہ کے سر نے تو فرمایا لیکن آپ کا کی مراد کیا ہے آپ کا مطلب کیا ہے صحابہ نے کیا سمجھا اسے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے آپ کی دیگر حدیثیں کیا کہتی ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دو نمازیں پڑھ لی آدمی زندہ چلا جائے گا تین نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہی مفہوم لے لے کہ ہمارے بھی دو نماز کا ذکر کیا تین نماز نہیں پڑھیں گے ہم دو ہی نماز پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے وہ بھی اس بات کو کہے گا جو کہے گا کہ بھائی نماز پڑھنے والے جنت کے اندر چلے جائیں گے اس سے کہیں کہ حدیث میں دو ہی نمازوں کا ذکر ہے باقی تین نمازیں تو کہے گا اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے اور حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا جنت میں نہیں جاؤ گے اگر شرک کرنے والے ہوں گے جہنم کے اندر جاؤ گے ہمارے نبی نے دیگر حدیثوں کے اندر بیان کیا جسے دیگر حدیثوں میں اور تین نمازوں کا بیان ہے ایسے دیگر حدیثوں میں اس کا بیان کیا گیا ہے کہ صرف نماز جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ ایمان اور عقیدہ انسان کا صحیح اور درست نہیں ہوگا شرک کسی اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا ہوگا بدا تو خرافات سے دور نہیں ہوگا نبی کی خالص اتباع اور پیروی نہیں کی ہوگی اس نے یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا تو اللہ کے اصر کی کیا حدیث ہے یہ دو نمازوں کی اہمیت کے تعلق سے کہ جو دو نمازوں کی پابندی کرے گا پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا ایسی فجر اور اثر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں اور انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں فجر میں بھی آتے ہیں فرشتے اور اصل کے وقت میں آتے ہیں عصر سے لے کر کے فجر تک کے اعمال فجر والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں اور جو اثر میں آتے ہیں فجر سے لے کر کے اصل تک کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت ہے اسی نما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کا ذکر کیا ایسا اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم گدیث بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من دخل جنا بردین دو ٹھنڈک والی نماز جو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا بردین سے کیا مراد ہے دو بر دو ٹھنڈی والی نماز فجر اور اصر گرمی بھی ہو تو بھی اثر کے وقت میں جو ہے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہے نا ایسے ہی اگر گرمی ہے تو فجر کے وقت میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک رہتی ہے رات میں گرمی رہتی ہے دن میں گرمی رہتی ہے لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ سخت گرمی کے اندر بھی تو مانوی سماعتیں جو دو ٹھنڈی والی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے تو ان دو نمازوں کی اہمیت ہے اب اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ ان دو نمازوں میں کون زیادہ افضل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز زیادہ افضل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیسر کہ کی نماز زیادہ افضل بہرحال یہ دو نمازیں پانچوں نمازوں میں زیادہ افضلیت کی حامل ہیں اور جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کہ ہم سلات الصبح فی جماعہ اللہ تعالی کے نزدیک تمام نمازوں میں سب سے ابزل نماز کون سی ہے فجر کی نماز ہے جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو نماز واجب ہیارے کے اوپر تو جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز تمام نمازوں میں سب سے ابزل نماز ہے ابام الماعی رحمۃ اللہ علیہ صدیث کو سلسلہ سیاح کے اندر بیان کیا ہے اور سحی الجامعہ کے اندر بیان کیا ہے تو فجر اور اثر یہ دو افضل نمازیں ہیں اور تمام نمازیں فرد ہیں اور تمام نمازیں رکنیں گے اور توحید کے بعد اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نمازوں کی نماز ہے جی ہاں تو ہمارے نبی نے یہاں پر ان دو نمازوں کا ذکر کیا فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا آپ نے ذکر کیا کی فجر اور اثر کی نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے اور کوئی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے لیکن ان دونوں کی زیادہ اہمیت ہے اس لیے بطور خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان دو نمازوں کو آپ نے ذکر کیا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ان دو نمازوں کی جماعت کے ساتھ انسان پابندی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا وہ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کا جب مسئلہ بیان کیا دیدار کے کی تعلق سے بات کہی تو ان دونوں نمازوں کو آپ نے ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نمازیں کی پابندی انسان کو اللہ تعالیٰ کی کا دیدار کرائے گی یا اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر فضل ہوگا جو قیامت کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے سارے جنتی ایسا نہیں کہ جو نیچے درجے کے جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے ابھی پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر ناگ صاحب آئے تھے نا تو انہوں نے ایک شوشا چھوڑا بہت سارے شوشے چھوڑ کر کے گئے ایک شوشا ہی بھی چھوڑا تھا انہوں نے کہ جو بڑے جنتی ہوں گے اونچے درجے کی وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نیچے درجے کے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں ان کا قول باتل ہی ہے آج تک پندرہ صدیاں گزر گئی ہیں سرب سارن میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کسی نے ایسی بات نہیں کہی کی کہ جو اونچے درجے کے جنتی ہوں گے وہی اللہ کا دیدار کرے گا ایسا کسی نے نہیں کہا پہلے شخصے ہوں گے وہ جنہوں نے ایسی بات کہی ہے اور نئی بات آج تک کسی نے نہیں کہی ہے سارے جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے قیامت کے دن اللہ رب العمی نے کسی کی نفی نہیں کی ہے اہل جنت میں سے سارے لوگ حتیہ کی جہنم میں گئے ہوں گے اللہ کا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ بھی دیدار کریں گے کسی بھی جنتی کی نفی نہیں کی گئی اور جو حدیثیں ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ جنتوں سب سے, سے پوچھے گا جنتیوں سے اس میں نہیں کہا گیا جو موچے درجے کے جنتی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا تو سب یہی جواب دیں گے کہ اب کس چیز کی ہمارے پاس کمی کوئی کمی نہیں ہے اتنی ساری نعمتیں ہم کو مل گئی اتنا سب کچھ ہوا تیرا فضل تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جو بھی جنت کے جائیں گے اہل ہوں گے ایسا نہیں کہ جو اونچے درجے کے جنتی ہیں وہی دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو فضل اتنا ہوگا قیامت کے دن کہ جو جنت نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان کو اللہ میں جنت کے داخل کرے گا اللہ کا فضل ہوگا ان کے اوپر جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا کوئی نہیں کی اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کی انعام اور احسان تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ کا دیدار کریں گے تو جب اللہ رب العامن ان لوگوں پر جنہوں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی اور اپنے فضل ان پر کرتے ہوئے ان کو دیدار کرائے گا ان کو جنت داخل کرے گا تو دنیا میں جنہوں نے نیکیاں کیں کی اللہ پر ایمان لائے پریشانیاں اٹھائیں اور جو ہے اللہ کے بات پر قائم رہے تو ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم رہ جائیں گے نہیں محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار کرائے گا جو اہل بان ہوں گے لیکن جو کفار المشرق ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کریں گے امام الباعت فناتے ہیں کہ کافر مشرق منافق یہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے کلب الج تمام کفار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سب کے سب, ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ سب کے سب اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے ان کو دور کر دیا جائے گا وہ اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے اہل ایمان پر جنتیوں پر اللہ رب الامن کا یہ فضل ہوگا تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جسے بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کا جو ہے دیدار کریں گے اور مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں پر آیتیں نہیں پیش کی ہیں آیت جب آیتیں انہوں نے پیش کی تھی مسائل میں تو وہاں پر وہ آیتیں بیان کر چکے ہیں اس لیے یہاں پر انہوں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے حالانکہ میں نے بیان کیا کہ پچاس سے زیادہ صحابہ ہیں جن سے اس کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں اور اس پر تمام علماء کا صرف سارہین کا اس بات پر اجماع بھی ہے حدیث کے آخر میں یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب مقرر صابی فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی نے اس آیت کی تلاوت کی جو سور قاف کے آیت ہے وہ سب بہ بحم جو کا قبل طلوع اس شمس و غروب اپ رب کے حمد کے ساتھ تصبی بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں اپنے رب کی حمد بیان کی تصویر کیجئے۔ کالا اسماعیل اس سے بھی دیکھے کہ قرآن میں ان دو نمازوں کا گویا کی بطور خاص ذکر کیا گیا اگرچہ نام نہیں لیا گیا لیکن قبلۃ الشم سے مراد فجر اور قبل غروب سے مراد اصر کی نماز اسماعیل ایک راوی ہیں رحمت اللہ علیہ صدیث کو فرماتے ہیں تفوتنکم وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے خود اپنی طرف سے کہا کہ اف کرو یہ تمہیں یہ فضل چھوٹ نہ جائے اللہ کا دیدار تم سے رہنا نہ جائے لہذا عف ان دو نمازوں کی پابندی کرو تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے لیکن ان دو نمازوں کی بطور خاص جماعت کے ساتھ پابندی کرو لاتفت یہ نماز تم سے نہ چھوٹنے پائے نماز اگر چھوٹ جائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جنت میں اللہ کا دیدار بھی چھوٹ جائے لہٰذا تم ان نمازوں کی پابندی کرو تمہیں نمازیں نہ چھوٹنے پائیں تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو مصنف رحمتہ اللہ یہاں پر پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا آگے دیگر مسائل کو مصنف نے بیان کیا ہے تو ان ان مسائل کو یا ان باتوں کو آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو اہل سنت الجماعت ہیں جو طائف منصورہ فرق ناجیہ ہے ان کے کی عقائد کیا ہیں اور اس طریقے سے ان کی اوصاف کیا ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں یہ سب مصنف حمت اللہ علیہ آگے بیان کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہ ایک الگ موضوع ہے تو اگلے درس میں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العلمین ہم سب کو علیہ صلی صاحب کے عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ رب ابل قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنم داخل کرے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے عامر رب العالمین و بنا محمد والا علیہ وسالیہ